قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووعد البنات وعن هشيم قال أنبأنا عبد الملك بن عمير قال سمعت والراد أن يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغلله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله فهده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله یا تم اللہ ونتم مسلمون یا الله الذي زوجہ به جالم کثیر الله کان علیکم رقيبا۔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 باب ما یوں کرا من قیل وقال یہ کتاب الرقاق کا باب نمبر بائیس ہے اور اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ قیل وقال مکرو ہے قیل و قال ان ادھر ادھر کی باتیں جن کی کوئی تحقیق نہ ہو یا قیل و قال سے مراد زبان کے ایسے بول جو شران ناجائز اور حران ہے جیسے غیبت ہے چغلی ہے سب و شدن گاڑی گلوچ ہے جھوٹی قسمیں ہیں جھوٹ بولنا ہے تو یہ زبان کے وہ بول ہیں جو شرن حرام ہے اور یہ ما یوک راہو من قیل و قال ان قیل وقال کا مکروہ ہونا یہاں مکروح سے مراد مکروہ ہے تحریمی ہے شریعت میں مقروح تحریم کے معنی میں استعمال ہوا ہے اللہ رب عزت نے سورہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا جیسے شرک ہے اور اس کے ہم پلہ اور گناہ ہیں اور ان گناہوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ کل ذالک کا کہنا سی رہے کا مکروح یہ سب چیزیں تیرے رب کے نزدیک مکروہ ہیں یعنی حرام ہے تو کراہت یا مکرو تحریم یا حرام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ہر مقام پر اس کا جو استعمال ہے اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق کراہت کی حد متعین کی جائے گی تو تیل و قال حرام ہے تیل و قال سے کیا مراد ادھر ادھر کی باتیں سننا اور سن کر آگے بیان کر دینا نویل اسلام کی حدیث ہے کفاب المر ای قد بن آئیں حد جیسا بالکل کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے یا پھر قیل و قال سے مراد یہ جی سارے محرمات غیبت اور چغلی اور جھوٹ اور جھوٹی قسمیں گالی گلوچ یہ جی کسی پر لانت برسانہ یہ جی سب قیل و قال کے زمرے میں ہیں اور یہ شرع حرام ہے اس کا مانا یہ ہے کہ ایک انسان کو ہم وقت اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے آپ کو قیل و قال سے بچانا ہے کہ حدیث امام بخاری لائے ہیں امام بخاری کے شیخ ہیں علی بن مسلم اور ان کے شیخ ہیں حشین حشین فرماتے ہیں کہ اخبارانہ غیر واحد کی حدیث ہمیں کئی ایک محدثین نے روایت کی ہے منہم مغیرت مغیرہ ان میں ایک راوی مغیرہ ہیں وفلان الفلاں ہیں رج النسالسن اور ایک تیسرا بندہ اور بھی ہے تو حشین کے گویا تین استاد ہیں اس حدیث میں ایک کا نام تو انہوں نے بتا دیا مغیرہ اور باقی دو کے نام یہاں صنعت میں مجبور نہیں ہیں ایک کو فلان کہا اور ایک کو تیسرا آدمی کہا فلان سے مراد ہے مجالد یہ حشیم کے شیوخ میں سے ہے چنانچہ اس کی تصویر دیگر روایتوں میں موجود ہے اور رجل الم خالصوں سے مراد یہ داود ابن ابی ہند داود ابن ابی ہند اس کی تصریح بھی دیگر آسانی میں موجود ہے اور یہ تینوں شیوخ امام شابی سے روایت کر رہے ہیں جو علماء تابعین میں سے ہیں اور شاہ بیس حدیث کو وراد سے اور یہ وراد مغیرہ بن شعبہ کے کاتب تھے مغیرہ بن شعبہ نبیر اسلام کے عظیم صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کے کاتب تھے فرماتے ہیں کہ اندر معاویہ کاتب عید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو کاتب وحی تھے جن کو کاتب و رسول ہونے کا شرف حاصل ہے انہوں نے لکھا مغیرہ بن شعبہ کو انک تم لی انک تم علیہ بح حدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے آپ ایک حدیث لکھ کر بھیجیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو خود آپ نے سنی ہو تو مجھے وہ حدیث لکھ کر بھیجیں تو یہ امیر معاویہ کا یہ خط لکھنا مغیرہ بن شعبہ کو ان کے عظیم فضائل میں شمار ہوگا کہ کس قدر سمائے حدیث کا شوق تھا کس قدر علیہ اسلام سے اور آپ کی احادیث سے محبت تھی کس صحابی سے اور کوئی چیز فلب نہ کی صرف ایک حدیث لکھ کر بھیجنے کو کہا اور ساتھ یہ شرط لگائی کہ وہ حدیث آپ نے خود نبی علیہ السلام سے سنی ہو تو سمائے حدیث کا شوق یہ بڑا عظیم و شان شوق رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر میدان منام ایک دعا کی تھی نوع سامع سامعمنی حدیث اللہ اس شخص کے چہرے کو در کر دے جو میری ایک حدیث کو سن لے صحافظہ ہو اس کو یاد کر لے با اس کو سمجھ لے اور پھر سم حد دسا کماسا پھر جیسے سنا ویسے آگے روایت کر دے مکمل ایک امانت اور دیانت کے ساتھ اس کو آگے روایت کر دے ایک عزیز سننے کا شوق اور شرف اس کو یاد کر لیا جائے اور آگے پہنچا دیا جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑے شرف کی بات ہے چنانچہ مغرب شعبہ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کے خط کا جواب دیا اور فرمایا لکھا اس میں کہ ان میں نے سنا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول آپ یہ فرما رہے تھے منسفلا اپنی نماز سے سلام پھیرتے ہوئے یا سلام پھیرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ الله دہ لا شریق له له المرخ و له الحمد وہو وہ اللہ الشعین قذیر اس کا ترجمہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود حق سوائے اللہ تعالیٰ کی وح وہ اکیلا ہے لا شریق لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ کلمہ ابیم الشان توحید کا کلمہ ہے الا اللہ اللہ میں مکمل توحید ہے نفی اور اس بات کے ساتھ ہر معبود باطل کے نفی ہے اور ایک معبود حق کا اس بات ہے کوئی معبود حق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کہ وہی معبود حق ہے اور باقی سارے معبود باطل ہیں وقد یہ اللہ کی تاکید ہے وہ اکیلا ہے اور لا شریک لہو یہ لا الہ کی تاکید ایک جملے میں عقیدہ توحید کو مقد تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا لہ الملک صرف اسی کے لیے سارے جہانوں کی بادشاہت ہے اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور وہی اکیلا سب کا مالک ہے اور وہی اکیلا یہ سب کچھ چلا رہا ہے یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا لوگ چلاتے رہیں خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے مدبر بھی وہی ہے چلانے والا بھی وہی ہے بلا الحمد اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے بہو اللہ کل شین قذیر اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے قاضر یہ کرم میں توحید علیہ وسلم نماز کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے تو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لیکن احادیث میں فجر اور مغرب کے بعد دس بار پڑھنے کا ذکر ہے دس بار پڑھا کرتے تھے یہ کلمہ یہ کلمہ توحید بڑی اس کی فضیلت ہے ایک حدیث میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کی دعائیں ذکر کی ہیں تو فرمایا کہ جو حج کے موقع پر ہر نبی نے جو کلمہ پڑھا اور دعا مانگی اور میں نے دعا مانگی یعنی یہ ہر نبی کی دعا اور میری بھی دعا ہے اور امت کو بھی یہ تلقین کر رہا ہوں یہ دعا مانگتے رہیں اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق الملک و لہ الحمد بہُُ اللہ قدیب اور ایک حدیث میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ دن میں سو بار یہ کلمہ پڑھ دے سو بار یہ کلمہ دوہرال ہے چاہے ایک ہی مجلس میں چاہے مختلف مجالس میں یعنی سو بار کا عدد پورا کرنا ہے ایک مجلس میں یا متعدد مجالس میں تو اس کے لیے کیا اجر ہے کانا لہو عید عشر خاض یہ ایک کلمہ جو سو بار پڑا دس غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا دس غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر جب کہ ایک حدیث میں ایک غلام کے آزاد کرنے کا اجن مذکور ہے نسم اصن آیتہ کلّہ ہو کلا من ہو بے من ہو جو ایک غلام آزاد کر دے اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس شخص کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا اس نے دنیا میں غلام آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا یہ کلمہ اگر سو بار پھڑ دیا تو ایک دو غلام نہیں بلکہ دس غلاموں کو آزاد کرنے کا عجر ملے گا اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ قطب الشر حسنات وہ محیط اشر سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور سو گناہ معاف ہوں گے سو درجات بلند ہوں گے اور شام تک یا اس دن پورے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ اس پر مقرر ہو جائے گا جو اس کی حفاظت کرے گا تو آج ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اگر یہ کریمات پڑھ لیے جائیں روزانہ سو بار تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے محافظ مقرر ہوگا فرشتوں کی صورت میں اور وہ دن بھر اس بندے کی حفاظت کرے گا اور جس شخص نے سو بار یہ پڑھ لی ہے کڑے تو اس دن اس سے بہتر اور افضل کوئی بندہ نہیں ہوگا اس دن وہ سب سے افضل ہوگا اللہ یہ کہ کوئی اس سے زیادہ پڑھ لے وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے باقی اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ حدیث بن شعبہ نے لکھ کر بھیجی اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ وقان ینہا کہ نبیر اسلام روکا کرتے تھے ان قیل وقال قال قیل و قال سے یہ قیل کال سے گریز کرو یہ سنی سنائی باتیں لوگوں کی باتیں یہ غیبتیں چغلیاں گالیاں لانتیں ان تمام چیزوں سے گریز کرو اور قیل و کال سے بچو فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا سچ اور جھوٹ کی تمیز نہ ہو اور حدیث آپ سن چکے کہ ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے تو آپ نے قیل و قال سے منع کیا اور قیل و قال اگر دین کے تعلق سے ہو دین میں تو بڑا اونچا ذوق ہونا چاہیے دین میں آپ نے کیا سننا اور کیا ماننا ہے بس قال اللہ اور پال رسول اللہ اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا اور اگر دین کے معاملے کو اس قدر آپ گھٹیا لے لیں کہ ہر سنوس میں یہ بات آپ قبول کرتے جائیں لیتے جائیں مانتے جائیں کہ یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے بد ذوقی ہے اور ایک بندے کی ہلاکت اور بربادی کا سامان ہے نبی اسلام نے ایک حدیث میں فتن قبر کا ذکر کیا فرمایا کہ فی قبورکم مجھے اللہ تعالی نے وہی کر کے بتایا ہے کہ تمہیں قبروں میں فتنوں میں ڈالا جائے گا اور وہ قبر کا فتنہ فتنہ دجال کے قریب ہوگا ہم پلّہ ہوگا اور اس نے فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے منقر اور نکیر کے اور قبر والوں سے سوال کرنے کا ذکر ہے سوال معروف ہیں ربک من نبی اور معذینخ اور من نبیوں کا کے تعلق سے یہ حدیث یہ سوال مزید یہ عبارت مضبور ہے کہ ما تقول حاضر رجل اس شخصیت کے بارے میں جو تم میں بھیجا گیا ایک حدیث اللہ کی بوڑ کہ تم نے مبعوث ہوا اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے کچھ لوگ کہیں کہ ہوا محمد رسول اللہ وہ شخصیت محمد اللہ کا رسول ہے وہ اللہ کا رسول ہیں تو فرشتے سے اس سے پوچھیں گے کئی فعلم تھا یہ بات تم نے کیسے جانی تمہیں کیسے علم ہوا کہ جو شخصیت تم میں مفوس ہوئی وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہیں گے کہ جا بل بنا تھی جو ہمارے پاس آئے دلائل لے کر اور ہدایت لے کر ہم نے ان کی بات کو سنا اور ان کی اتباع کی تو آ منا رہی لائے اور ان کی اتفاق کی تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ کو شاباش دیں گے اور کہیں گے کہ نم کا العروس اب تم پر کوئی تکلیف نہیں ایک دلہن کی طرح پوری عزت کے ساتھ سو جاؤ جیسے نئی نویلی دلہن آتی ہے اور سارا گھرانہ اس کی تکریم کرتا ہے اور اس کو جگہ دیتا ہے اس کی عزت کرتا ہے تو اس وقت تمہاری حیثیت ایک دلہن کی سی ہے اسی طرح تمہارا اکرام اور اعزاز ہوگا اور تم پر نعمتیں سے نچھاور کی جائیں گی دوسرے شخص سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا اس شخصیت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ تم میں مفوس ہوئے وہ کہے گا میں نہیں جانتا اور شادی کہے گا لقت کل تو شعی ان سمیت میں تو دنیا کی زندگی میں وہی وہ کہتا تھا جو لوگ باتیں کرتے تھے یہ قیل و قال بس لوگوں کی باتیں سنتا تھا اور وہی وہ میں کہتا جاتا تھا وہی وہ مانتا جاتا تھا اور آج میری ایسی مت مار دی گئی کہ مجھے اس سوال کا جواب بھی سجھا نہیں دے رہا تو یہ اس حدیث سے واضح ہوا کہ قیل و قال کا معاملہ ایک انتہائی گھٹیا بد ذوقی ہے ایک انسان کے اعلی ذوق نشان دہی اسی عمر سے ہوتی ہے کہ اس کے پیش نظر دین کے تعلق سے عقیدہ کے تعلق سے عمل اور احکام کے تعلق سے اور فضائل اور غائب کے تعلق سے یا تو قال اللہ ہو یا قال رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم یقیر و قال نہ ہو فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا برادری کی باتیں باپ دادا کی باتیں اور فلاں پیر اور فلاں شیخ کی باتیں ان میں سے کوئی دین میں حجت نہیں ہے اللہ تعالی نے ہر قوم کے لیے جس شخصیت کو حجت بنا کر بھیجا دلیل اور بینہ بنا کر بھیجا وہ اس قوم کا رسول ہوتا ہے اسی کو سننا اسی کو لینا اسی کی بات کو قبول کرنا یہ اعلیٰ درجے کا ذوق بھی ہے اور کامیابی کی علامت بھی ہے جیسا کہ حدیث سے واضح ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم قیل و قال سے روکتے تھے رسول اللہ صلم اللہ مکفرت اس سوال زیادہ سوال کرنے سے روکتے تھے کہ زیادہ سوال نہ کیے جائیں یہ سوال کے دو مانے ایک معنی دنیا کے مال کا سوال بھیک مانگنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور جو بندہ گھر میں حالانکہ اس کے ذنا موجود ہے رزق موجود ہے پھر بھی سوال کرتا ہے لکثر تاکہ میرا مال زیادہ ہو تو قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اس کا چہرہ ہڈیوں کا پنجرہ ہوگا اور اس خوفناک طریقے سے وہ آئے گا اور ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی من فتح علی باب المس فتح اللہ علی باب الفر جو بندہ اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول دے بھیک مانگنے کا اللہ اس بندے پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے حالانکہ سوال کر کے اس کو مال ملے گا اس کو مالدار ہونا چاہیے مگر اللہ رب رزت اس کو فقیر کر دے گا اور اس پر فقر کا دروازہ کھول دے گا تو کثرت سوال سے روکا یہ سوال کا ایک معنی دوسرا معنی یہ ہے کہ جو امور دین ہیں ان امور کے تعلق سے بھی زیادہ سوال نہ کیے جائے بلکہ وہی سوال کیا جائے جس میں آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں کچھ دین کی رہنمائی چاہتے ہیں جس میں آپ کو دین کا فائدہ چاہتے ہیں ایسا سوال کرنا چاہیے ایسے سوال کی اہمیت بھی اور فضیلت بھی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ صعل ان نما شفا یہ سوال انہوں نے سوال کیوں نہ کیا ایک بیمار انسان کی شفا سوال کرنے میں ہے لیکن یہ سوال کون سا جس کا کوئی دینی فائدہ ہو آپ مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں نماز کا مسئلہ روزے کا مسئلہ حوی یا کا مسئلہ جو امور دین ہیں جن کا تعلق آپ کی عملی زندگی سے ہے ایسے سوال نہ کرو جن کا عملی زندگی سے دین سے تقوی اور خشیت سے کوئی تعلق نہ ہو بلکہ محستا ہو کسی کو اندھا کرنا مقصود ہو کسی کا علمی امتحان دینا مقصود ہو یا کسی پر اپنی علمی دھاکھ قائم کرنا مقصود ہو یہ ایسے سوال ہو جو پیش نہیں آئے محف خیالی تصوراتی اگر یوں ہو تو کیا ہو اگر وہ ہویا تو کیا ہو اس قسم کے سوالات سے بھی روکا اغلطاط سے روکا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور عہل سے مراد وہی سوال ہیں جن میں مغالطے کی نیت ہو جس میں مصول کا امتحان لینے کی نیت ہو یہ ایسے مسائل کھولنا مقصود ہو جو مسائل پیدا ہی نہیں ہوئے اور خام خواہ ایک تکلف اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش اور اپنی ایک علمی ایک دھاک قائم کرنے کی کوشش حالانکہ وہ جہالت ہے تو کثرت سوال سے بھی نبی علیہ السّلام نے روکا بھائی زائعت المال اور مال کو ضائع کرنے سے ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ زیادہ فضول خرچی نہ کی جائے مال خرچ کرنے کی دو نوعیت ہیں ایک ہے مال خرچ کرنا حق میں مگر زیادہ اس کو اصراف کہتے ہیں اور ایک ہے مال خرچ کرنا گناہ میں اس کو تفظیر کہتے ہیں اور مبذرین کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے تو مال خرچ کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے اور پوری احتیاط کے تقاضے پورے کرنے چاہیے نہ اصراف ہو امور حق میں آپ زیادہ خرچ کریں اور نہ تبذیر ہو کہ گناہ کے امور میں آپ مال خرچ کریں دونوں چیزوں کو نجائز کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ مصرفین کو پسند نہیں کرتا اور مبذرین کو اللہ رب العزت نے شیطان کا بھائی کہا ہے قیامت کے جن ظاہر ہے کہ مال کے تعلق سے دو سوال ہوں گے ایک کہاں سے کمایا اور دوسرا کہاں خرچ کیا من ان بہت اور نبی علام نے روکا منا اور ہاتھ سے منا سے پرات خود خرچ نہ کرنا اور لوگوں سے مانگنا خود انسان بخیل ہو اور اپنا ہاتھ روک کے رکھ کے دبا کے رکھے اور لوگوں سے مانتا پھرے سوال کرتا پھرے کہ تم مجھے دو تم مجھے دو لوگوں سے بھیک مانگے حالانکہ خود مال موجود ہے خود خرچ نہیں کرنا بخل مظاہرہ کرتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ بخل سے بڑی کوئی بیماری نہیں عی الدائم من البخل بخل سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے تو بندہ اپنے مال میں بخیل ہو جائے دوسروں سے کہ ہاتھ ہاتھ مجھے دو مجھے دو میری مدد کرو مجھے کھلاؤ مجھے پلاؤ یہ کیفیت انتہائی خطرناک ہے اور یہ محرمات میں سے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے اور پھر عقوق الماعاد ماؤں کی نافرمانی سے روکا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اچھے سلوک سے پیش آنا نرم بات کرنا ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا کہ ان کی اطاعت نے حق کی نافرمانی نہ ہو وہ حق کے تحت ان کی بات ہو تو ان کی بات کو مانا جائے اس تک نہ کہا جائے فرما برداری کی جائے تو عقوق الامہات ماؤں کی نافرمانیوں سے نبیلسلام نے روکا ایک شخص نے نبی اس پوچھا کہ اے یورنا سے حق تک حسن نے صحاب دی کہ یار سود اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے جو زیادہ حقدار ہے میرے اچھے سلوک اور اچھی صحبت کا اور اچھے تعلق کا فرمایا کہ تیری ماں ہے پوچھا پھر کون فرمایا کہ تیری ماں ہے پوچھا کہ پھر کون فرمایا کہ تیری ماں ہے پوچھا پھر, پھر کون تو چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ ہے تین بار آپ نے والدہ کا نام لیا تو یقیناً والدہ کے سنے سلوک اور ان کی فرما برداری اور ان سے نرم گفتگو کرنا انتہائی شرعی مقاصد کے تحت ہے اور ایک بڑا افضل عمل ہے ایک چھوٹا سا واقعہ نبی رسولان کے ایک صحابی کا نعمان ابن حارثہ رضی العمل جنگ بدر کے شہید تھے ان کا قصہ صحیح بخاری میں مروی ہے جنگ بدر کے میں سے اسلام کا پہلا مارکہ جس کے قائد محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مقابلے کے دشمن ابو جہل جیسے منحوس لوگ اور اتنا پہلا مارکہ یہ جی یوم الفرقان تھا اس میں شہید ہوئے یہ نعمان ابن حارثہ غ... حارثہ بن نعمان رضی اس غزلے میں شہید ہوئے ایک بار علیہ اسلام فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی میں نے غور کی آواز کس کی ہے وہ آواز بن نعمان کی تھی اور پھر سرمایا کہ قدار البر ماں کے ساتھ حسن سلوک کا یہی فائدہ ہے کدا لکھل بررو تین بار آپ نے فرمایا کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک اچھی صحبت اور فرما برداری کا یہی فائدہ ہے حدیث میں کے کان ابار اور ہی یہ اپنی والدہ کے بڑے ہی فرما پردار تھے حسن سلوک سے پیش آنے والے تھے حالانکہ نیکی ان کی عظیم کہ جنگ بدر کے شہید ہیں مگر جو قرآن پڑھنے کی جن جنت میں اللہ نے شرف دیا فضیلت دی اس کی وجہ جنگ بدر کی شہادت نہیں بلکہ ماں کی خدمت اور ماں کے ساتھ حسن سلوک قرار دیا گیا اور آخری چیز جی جو آپ جس سے آپ نے روکا وفادل البنات اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا جاہلیت کی رسم تھی بچیوں کی ولادت کو آر سمجھتے تھے بچیوں کی ولادت ہوتی تو گھروں میں صفے ماتن بیت جاتی اور بچیوں کو زندہ قبر میں لوگ گاڑ دیا کرتے تھے تو یہ حالانکہ ایک جاہلیت کا امر ہے اور یہ قبیرہ گناہ ہے ویز المغودہ تو سویلا قیامت کی ہر بچی سے پوچھا جائے گا اور بچی اس دائر کرے گی اور اس کا باپ زندہ درغور کرنے والا ایک مجرم کے طور پر لایا جائے گا بڑا بھیانک گناہ ہے یہ بڑا بھیانک گناہ تو وحد البنع بچیوں کو زندہ در غور کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کبائر میں سے ہے اور محرمات میں سے ہے یعنی بچی کی ولادت کو لوگ ناپسندیدہ قرار دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ در غور کر دیتے تھے آج آدھی جاہلیت موجود ہے یعنی اکثر لوگ بچی پیدا ہو تو اس کی ورادت کو برا سمجھتے ہیں ایک عار محسوس کرتے ہیں زندہ تو غور تو نہیں کرتے تو آدھی جو ایک روش کی تھی جاہلیت کے لوگوں کی وہ آج بھی لوگوں میں موجود ہے حالانکہ بچی کی پیدائش کو دین اسلام نے رحمت سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعبیر کیا وہ رحمت جس کو سمجھنا چاہیے اور اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی رحمت مل گئی تو وعد البنات بچیوں کو زندہ درغور کرنا یعنی جاہلیت کی رسم تھی آج اگرچہ یہ مفقود ہے لیکن آدھی فکر تو موجود ہے نا کہ بچیوں کی ولادت کو لوگ برا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اس طرح یہ حدیث پوری ہوئی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادا فرما جیسانی ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عسيد قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي سمع أبا حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة یہ باب باب نمبر تیئیس کتاب الرقاق کا اور یہ باب ہے باب و حفظ اللسان زبان کی حفاظت کرنا زبان کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے اور بڑی اس کی حفاظت کے تعلق سے آیات اور احادیث موجود ہیں نصوص موجود ہیں اور زبان کی حفاظت نہ کرنا بہت بڑا محلک ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اصبح اسب حبنعظم جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے صبح ہوتی ہے تو ان آزا کل رہا تو کفرالسان تو اس کے سارے اعضا جو ہیں ہاتھ ہیں آنکھیں ہیں کان ہیں ہونٹ ہیں پاؤں ہیں وہ زبان کی منتیں اور سماجنے شروع کر دیتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا اللہ اے زبان ہمارے بارہ میں اللہ کا خوف کرو ان تھا استقم نا وہ ان بجج تھا اے تو اگر سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے آخریت میں رہیں گے راحت میں رہیں گے جنت میں داخل ہوں گے اور اگر تو کجی کا شکار ہوگی ٹیڑی ہو گئی تو ہم سب کا آرام راحت چھن جائے گی اور صرف تیری کجی کی بنا پر ہم سب کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور ہم سب کو جہنم میں جلنا پڑے گا تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ زبان کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے باب العلم قبل القول والعمل کہ ہر قول سے پہلے ہر عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری کوئی بات کرو اس وقت تک نہ کرو جب تک اس بات کی صحت کے تعلق سے آپ کے پاس علم نہ ہو اور کوئی عمل کرو اس وقت تک وہ عمل نہ کرو جب تک اس عمل کی صحت کے تعلق سے آپ کے پاس علم نہ ہو علم کس چیز کا کتاب و سنت کا قرآن و حدیث سے آپ کو یہ دلیل معلوم ہو کہ یہ بات جو کر رہا ہوں درست ہے تب وہ بات کرو جس کو کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو تولنا کہاں ہے شریعت کی میزان میں اللہ کی وحی کی میزان میں کتاب و سنت کی میزان میں اور بات ایسے ہی نہیں کر دینی بغیر سوچے سمجھے آگے احادیث آ رہی ہیں بلا سوچے سمجھے بات کرنے کا کیا ببال ہے تو باب حفظ السان زبان کی حفاظت کرنا وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کا فرمان من کا نیمنبی اللہ آخر فلیق الخیر جو بندہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے ایمان کی سچائی کی دلیل یہ ہے فل یقل جب بھی بولے خیر کا بولے اور یسمت یا پھر خاموش رہے اس کے سچے ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جب بات کرے کلمہ خیر کہے کلمہ حق کہے اور یسمت یا پھر خاموش رہے یہ ایک بندے کے صحیح اور قوی ایمان کی نشانی ہے ایک اور حدیث میں اس کی سراہد ہوتی ہے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد التشریف لائے اور فما کہ یا ماشرہ من عام نب لسان ہی ولمب خود ان ایمان فیقلب ہی ہے وہ لوگوں جو اب تک صرف زبان سے اسلام لا سکے اب تک ان کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ایمان ان کی زبانوں تک محدود ہے حلف سے نیچے نہیں اترا اور دل میں داخل نہیں ہوا بنا پر جس مسئلے کا آپ نے ذکر کیا اس مسئلے کی بنا وہ مسئلہ کیا ہے لا تاب المسلمین مسلمانوں کی غیبت نہ کرو معنی جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں ان کا ایمان زبانوں تک محدود ہے اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا اس روش پر وہ کیسے چلنے پر آمادہ ہیں ایک بندہ نمازی بھی ہو اور غیبت بھی کرے داڑھی بھی ہو اور غیبت بھی کرے حاجی بھی ہو اور غیبت بھی کرے روزے دار ہو اور غیبت کرے صدقہ اور زکوٰۃ دے اور کھلم کھلا تضاد ہے کہ بندہ اس پر کیسے آمادہ ہو سکتا ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرو فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالی اور روزے آخرت کو مانتا ہے اس پر یہ بات فرض ہے فرض وہ کلمہ خیر کہے کلم حق کہے او یسمپ یا پھر وہ خاموش رہے ان یعنی خاموشی اس کے لیے سے اجر ہے لیکن زبان کا معاملہ کس قدر سنگین ہے ان زبان سے بولنا عمل ہے اور نہ بولنا ترک عمل ہے تو ترک عمل پر ثواب مل رہا ہے عمل پر نہیں عمل پر بادقت گناہ مل رہے اور نبی السلام کی ایک عزیز ہے خصلتان خفف وہ افقل فلمیزان دو خصلتیں پشت پر ہلکی ہیں مگر جب کل قیامت قائم ہوگی اللہ کے میزان میں ان کو تولا جائے گا تو بڑی بھاری ہوں گی دو کام کرنے میں آسان ہیں مگر قیامت کے روز اللہ کے میزان میں تولا جائے گا بڑا ان کا وزن ہوگا حسنات کے پرڑے پر یہ دونوں عمل بول جھل کر دیں گے کون سے دو قلم فرمایا کہ طول و تھی ایک لمبی خاموشی کہ بندہ مجلس میں اپنے آپ کو زیادہ خاموش رکھے حالانکہ خاموشی نہ بولنا عمل نہیں ترک عمل لیکن شریعت کی بہاریں یہ بسریں اور سماحت پر غور کیجیے ترک عمل بھی نہ صرف یہ کہ موجر اجر ہے بلکہ روزے قیامت بندے کے نامۂمال کو بھاری کر دے گا نیکیوں کے پلڑے کو بوجھل کر دے گا و فنت لمبی خاموشی برخول الحسن اور اچھے اخلاق ایک عزیز میں کہ لئی سر شیخ افخل اف المیزان من الخلق الحسن اللہ کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی تو یہ جو امام بخاری کا باب ہے نبی السلام کی حدیث پر قائم حدیث آگے آ رہی ہے کہ من خانب اللہ آخر فل یق الخیر اور یسمت جو اللہ تعالیٰ اور رز آخرت کو مانتا ہے وہ اس پر یہ لازم ہے کہ اگر بولے تو کلمہ خیر بولے ورنہ پھر خاموش ہیں وہ ہی جل فکر اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ما من فرال قول ان اللہ عثیم الیب انسان جو بھی بول بولتا ہے نہیں کوئی بول بولتا اللہ لذیذ مگر اس کے پاس رقیب العید رقیب اور عدید ہوتا ہے رقیب نگرانی والا فرشتہ جو اس کی نگرانی کر رہا ہے اور عزید کا مانا اس کے پاس حاضر کبھی اس سے غائب نہیں ہوتا کبھی اس سے دور نہیں ہوتا مسلسل اس کے پاس ہے اس کے ساتھ ہے اور مسلسل اس کی نگرانی کر رہا ہے کبھی اس سے غافل نہیں کبھی اس کی توجہ سے ہٹتی نہیں ہے جو بول بولو گے تو دو ملائکہ کرامن کاتبین کے طور پر موجود ہیں ایک حسنات کے لیے دوسرا سیاحت کے لیے ایک نیکیاں لکھ دو اور ایک گناہ لکھتا تو ہر بندے کے ساتھ یہ دو فرشتے موجود ہیں تو زبان سے جو بول بولو گے وہ بول بھی لکھے جا رہے ہیں خالی عمل نہیں بلکہ زبان کے بول بھی لکھے جائیں گے اور ان کا اجر یا ان کی جزا اور سزا بھی بندے پر مرتب ہوگی اچھا بول اچھی جزا کا مستحق ہوگا اور برا بول جو شریعت کے خلاف ہوگا وہ سزا اور ووال کا باعث بنے گا جیسا کہ آگے کچھ سزاؤں کا ذکر ہے حدیث صاحب نے پڑھی یہ ساحل نصاب کی روایت سے ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا میں ازم الّی ماں بین اللہ ماں بین رجلے ہی ازم اللہ جو بندہ مجھے ضمانت دے دے اس چیز کی جو دو رخساروں کے درمیان ہے لحی کا اصل معنی جو رخسار کی ہڈیاں دو ان دو ہڈیوں کے بیچ میں جو چیز ہے اشارہ زبان کی طرف ہے وہ مابین رجلی ہی اور اس چیز کی ضمانت دے دے جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اشارہ شرمگاہ کی طرف ہے اب مل جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں یہ جنت کا وعدہ ایک بڑے فصیح اور عجیب انداز سے کیا گیا بس آپ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیں ایک مسلسل اور مستقل زبان کی حفاظت کی اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت کی اگر ان دو چیزوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی زمانت دیتا ہوں ظاہر ہے کہ اس قسم کی احادیث کا دار و مدار صحت عقیدہ پر یا ایسے بندے کا عقیدہ صحیح ہو موحد ہو مشرق نہ ہو بدرتی نہ ہو اگر وہ شرک میں مبتلا ہے اور بدت کا ارتکاب کرنے والا ہے تو چاہے وہ زبان کی حفاظت کرے یا نہ کرے شرمگاہ کی حفاظت کرے یا نہ کرے اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا عقیدے کی صحت ضروری ہے ایسے بندے کی کامیابی کے لیے تو جو بندہ یہ دو ضمانتیں دے دے ایک زبان کی حفاظت کی دوسرا شرم گاہ کی حفاظت کی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اس عدیز کا اسلوب ایسا ہی ہے جیسے ایک مجلسم رسود اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع میں یہ بات کہی تھی میں ازم الحدن ازم اللہ الجنت کون ہے وہ شخص جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں ابو ذر غفاری اس جملے کو سن کر فوراً ہاتھ کھڑا کر دیتے کہ میں تیار ہوں میں حاضر ہوں ضمانت دینے کے لیے بتائیے وہ کیا چیز ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا علّہ الناس شع کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا بھی مانگنا ادا الطفس اللّہ وئی دستہ الطف اللہ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو اور جب بھی مدد کرو اللہ تعالیٰ سے کرو لوگوں سے کبھی سوال نہ کرو ابو الرضی نے یہ بات پلے سے باندھ لی اس کے بعد کبھی لوگوں سے سوال نہ کیا حتیٰ کہ گھوڑے پر سوار ہوتے اپنا ہی کوڑا گر جاتا خود گھوڑے سے اترتے اور خود اٹھاتے اور دوبارہ گھوڑے پر بیٹھتے حالانکہ اپنا کوڑا ہے وہ لیکن نبیرِ اسلام کو کے ضمانت دے چکے تھے تو کبھی لوگوں سے کسی قسم کا سوال نہ کیا حتیٰ کہ آخری عمر میں جب بڑھاپا آ اور بڑھاپے کی عمر میں بندہ محتاج ہوتا ہے اب ادرغفای رضی اللہ عنہ نے شہر چھوڑ دیا ربضہ مقام پر ڈیرے ڈال دیے تاکہ کسی سوال کی نوبت نہ آئے بڑھاپے کی عمر کمزوری کی عمر بڑی محتاجی کی عمر ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ ضمانت ٹوٹ جائے یہ صحابہ کرام کا طرز عمل اور اس مسئلے کی اہمیت کو جاننے پہچاننے والے کہ اللہ کے نبی کو میں نے ضمانت دے دی اس کے بدلے جنت کی زمانت ہے تو اس پر میں پوری قوت کے ساتھ قائم دائم ہوں جی قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمہ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن يؤمن واليوم الاخر اللہ جی یہ حدیث ابو بحریرہ رضی عنہ کی روایت سے ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہی حدیث جو پیچھے گزر گئی بعد میں من خان حب اللہ یوم الآخر فل یق اول جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر وہ کلمہ خیر کہ حق اور خیر کی بات کہے اور یسمت یا پھر خاموش رہے حق کی بات کہے خیر کی بات کہے کسی کی غیبت نہ کرے نمیمہ نہ کرے گالی گلوچ نہ ہو جھوٹ نہ بولے جھوٹی قسم نہ کھائے اور اگر کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی زبان سے وعیدیں سن کر اپنے آپ کو خاموش کر لیا کرتے تھے ابو حریر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس میں نبی علیہ السلام کی ایک وعید موجود ہے کہ جو بندے کو ایسی بات کہتے ہیں جو خلاف حق اور خلاف شریعت ہے جو نہ کرنے والی ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر لانتے برساتا ہے اور یہ لانتیں اس پر قائم ہوتی رہتی ہیں قیامت کے قائم ہونے تک تو ان کا بیان ہے کہ کتنی باتیں میں کہنا چاہ رہا تھا مگر اس حدیث کو سن کر اپنی زبان میں نے بند کر لی اور ان باتوں سے میں نے گریز اختیار کر لیا اور آگے فرمایا کہ وہ من خانح المنب اللہ یوم آخر فلاح یو جا ہو اور جو بندہ اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے کسی قسم کی تکلیف نہ جسمانی یا نہ مالی نہ نفسیاتی کسی قسم کی تکلیف نہ دے ایسی تکلیف جو اس کے لیے باعث سے کلفت ہو ایسا کام نہ کرے جو اس کے لیے باعث کلفت ہو یا اس کے لیے باعث شکل ہو بلکہ اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں ذالا جبریل یوسی نل جار حتا ذن تو کہ جبیل امین اکثر میرے پاس آتے وہی لے کر تو جاتے ہوئے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کر کے جاتے حد تک مجھے یقین ہو چلا کہ ایک دن آیا کر جبریل آئیں گے اور کہیں گے کہ آئندہ کے لیے پڑوسی بھی پڑوسی کی جائیداد کا وارث ہوگا جیسے بیٹا وارث ہوتا ہے بیٹی وارث ہوتی ہے باپ اور بیوی وارث ہوتے ہیں اس طرح پڑوسی بھی پڑوسی کا وارث ہوگا مجھے یقین ہو چلا کہ ایسا امر آ جائے گا تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی کہ کس طرح پڑوسی کی اہمیت اور اس کے حقوق کا تحفظ شریعت نے پیش کیا ہے اور پڑوسی تین طرح کے قرآن میں بیان کیے ہیں ایک جار القربہ جس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہوئی ہے اکثر لوگ اسی کو پڑوسی سمجھتے ہیں اور ایک جار جنب جو دور کا پڑوسی ہے ایک محلہ ہے پورا اس محلے کے سارے لوگ آ کے پڑوسی ہیں یہ پڑوسی کی دو قسمیں ایک آپ کا قرابت والا جس کی دیوار آپ سے ملی ہوئی ہے اور دوسرا جس کا گھر آپ سے دور ہے محلہ ایک ہی ہے بستی ایک ہی ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے اور تیسرا بصاح میں وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ عارضی طور پر بیٹھا ہو جیسے آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی پر یا ٹرین پر یا جہاز پر اور ایک بندے کی سیٹ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا پہلو کا پڑوسی ہے تو پڑوس آپ کے لیے گھنٹے دو گھنٹے کا ہے چوبیس گھنٹے کا ہے دس گھنٹے کا ہے تو یہ ایک عارضی پڑوس جو ہے اس کے بھی حقوق کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور اس کو بھی آپ نے اذیت نہیں دینی اور تکلیف نہیں دینی اور تیسری بات فرمائی ومن خان ہی امن علیہ آخر جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور قیامت کے دن کو مانتا ہے فل کرم ضعیف وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور مہمان کی عزت کرے اور اس کی مہمان نوازی میں بخل نہ کرے کم از کم تین دن کی مہمان نوازی اللہ کے پیارے عمبر نے اس کا حکم دیا کہ تین دن کی مہمان نوازی اس کا حق ہے اس کے بعد یہ اگر مقیم ہے وہ کہ اس کی مہمان نوازی آپ کریں گے وہ اس پر صدقہ ہوگا تو شریعت میں کس طرح ایک امن سلامتی اور سکون کے راستے اور بنیادیں مہیا کیں زبان سے ایسی بات نہ کہو جو فتنے کا موجب ہو اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو اور اس طرح مہمان کا اکرام کرو اور اس کے حقوق کا بھی تحفظ کرو یہ شریعت کا پیغام ہے امن و سلامتی کا پیغام تو اس میں جو شاہد ہے وہ یہی ہے جو جس کا تعلق بعد سے ہے انسان اپنی زبان کی ہمیشہ حفاظت کرے جی قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليس قال حدثنا سعيد المطبري عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذناي وبعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة أيام جائزته قيل وما جائزته قال يوم وليلة قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت جی یہ حدیث ابو شریح الخذائی رضی عنہ کی روایت سے واطین کے سامع ازون آیا میرے دونوں کانوں نے سنا بب قلبی اور میرے دل نے اس کو یاد کر لیا اور سمجھ لیا پوری طرح نبی السلام کے فرمان کو آپ کیا فرما رہے تھے اب ضیافت ایام سلاثت تو ہو کہ ضیافت جو ہے اس کا انعام تین دن کا ہے ضیافت سلاست و ایام زیافت تین دن کی ہے اور ضیافت کا جائزہ ضیافت کا انعام وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے قیلا ما جا تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ضیافت کا جائزہ اور انعام کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم ایک دن اور ایک رات ایک دن ایک رات کی ضیافت واجب اور فرض ہے اس سے بندے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے ایک دن ایک رات کی ضیافت فرض ہے کوئی مہمان چلا جائے تو ایک دن ایک رات کی ضیافت فرض ہے اور تین دن تین راتوں کی ضیافت نفل اور مستحب ہے اور اس کے بعد بھی اگر مہمان مقیم ہے تو پھر جو اس کو کھلائے پلائے گا وہ اس پر صدقہ ہوگا اب مہمان خود سوچ لے اور سمجھ لے کہ وہ صدقے کا مستحق ہے یا نہیں ہے تو ایک ہے ضیافت کی قدر واجب دیکھا قدر مستحب تو قدر واجب ایک دن ایک رات ہے اور قدر مستحب تین دن تین رات ہے اور اس کے بعد اگر مہمان مقیم ہے تو پھر جو بھی کھائے پیئے گا وہ صدقہ کھا پی رہا ہے اور آگے فرمایا کہ من کھانا فروغ ضعیفہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے مہمان کی عزت کرے وہ من بِاللَّهِ نب اللہ آخر فل یق الخیر اور جو بندہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو یا تو اپنی زبان سے کلمہ خیر کہے یا پھر خاموشی اختیار کیے رکھے اس کا خاموشی اختیار کرنا بھی ایک عبادت ہے اور اس کے لیے باعث ادر ہوگا جس کو ایک ایسی نیکی قرار دیا گیا جو قیامت کے دن بندے کے حسنات کے پرڈے کو بڑا بھاری کر دے گی جی قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيدا عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله السلمي عن نبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرقين جيد یہ نبی علیہ السلام کے حدیث ابو حریرہ رضی الحو کی روایت سے فوطہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے سنا کہ ان یا تو کللم و بالخلیمہ تھی نفی ہے کہ ایک بندہ زبان سے ایک بول بولتا ہے زبان سے ایک جملہ ادا کرتا ہے ایک بات کہتا ہے مایہ تبعینفی ہے اس میں وہ غور نہیں کرتا سوچے سمجھے بغیر بول دیتا ہے غور نہیں کرتا اور اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی یزیل و بحاف اب آدھا ماہ بینمشرق تو اس کلمے کی وجہ سے یزل و مانا وہ جہنم میں گر جاتا ہے مشرق کے فاصلے سے بڑھ کر مشرق کے فاصلے سے بڑھ کر وہ جہنم میں اتنا گہرائی میں گر جاتا ہے ایک حدیث میں ماہ بین المشرق اور مغرب کے الفاظ ہے مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنے فاصلے کے بقدر وہ جہنم میں گہرا گہرائی میں گر جاتا ہے جو مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے اتنے فاصلے کے بقدر وہ جہنم میں گہرائی میں گر جاتا ہے اور یہاں صرف مشرق کے الفاظ ہیں کہ وہ جو مشرق کا فاصلہ اس کے بقدر جہنم میں گر جاتا ہے تو اس کی تعویر یہ ہے کہ مشرقیں دو ہیں کہ ترب المشرقیں یعنی موسم کی تبدیلی سے جو سورج کا شروع اور طلوع ہونا وہ اس کا فرق ہے ان سردی میں سورج کا طلوع ہونا اور مقام سے ہے اور گرمی میں اور مقام سے اور یہ دونوں مقامات میں کافی بہت اور دوری ہے تو ایک ہے سردی کا شروع اور سردی کا سورج کا طلوع اور ایک ہے گرمی کا شروع اور گرمی کا طلوع تو سردی اور گرمی کے طلوع میں جو فرق ہے مشرق کا مشرق مشرق و شدہ اور مشرق السیف اتنے فاصلے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے صرف ایک بول کی بنا پر کہ اس نے زبان سے بولا اور وہ بول اس کو جہنم میں اتنا دور لے جاتا ہے اور گرا دیتا ہے صرف ایک بول کی بج یعنی اس, اس میں کیا ہے ما یتبین بینا اس میں وہ غور نہیں کرتا سوچے سمجھے بغیر زبان سے وقت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اس کو جہنم میں کتنا نیچے پھینکتا ہے جتنا فاصلہ فجیرہ کو مغرب کا ہے کہ جتنا فاصلہ دونوں مشرقوں میں ہے یعنی ایک مشرق سردی کی اور مشرق گرمی کی ان دونوں میں بڑا فاصلہ ہے تو اس فاصلے کے بقدر اللہ تعالی اس کو جہنم میں پھینک دے گا جی اور حدثني عبد الله بن منير سمع ابى النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله یعنی ابن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابی هريره رضي الله عنه امين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن وقال ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم ج ابو هريره رضي الله انس ازغراوي ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لا يتكلم بالكلمه کہ ایک بندہ زبان سے ایک بول بولتا ہے من رضوان اللہ اللہ کے لذاق لا القی لہٰ بال اور اس کو اس پر توجہ نہیں ہوتی اور سوچے بغیر بولتا ہے مگر وہ کلمہ خیر ہوتا ہے یرفع اللہ بحا درجات اللہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کے دراجات بلند فرما ہے جنت کے اندر اس کو داخل کرتا ہے اور جنت میں اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے زمین میں کلمہ خیر کہا تھا اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا اس کلمہ خیر پر رادی ہو گیا اور اس کے دراجات کی بلندی اللہ پاک نے عطا فرما دی اس میں درس یہ ہے کہ بندہ اچھی گفتگو کا عادی ہو ایسا عادی ہو اگر کبھی دیہان اور توجہ کے بغیر بھی بولے تو اس کی زبان سے کلمہ خیر ہی نکلے تو وہ کلمہ خیر اس کے لیے قیامت کے روز رفر کے دراجات کا باعث ہوگا اور بعض اوقات ایک کلمہ خیر جو ہے وہ ایک بندے کے لیے انتہائی فضیلت کا مقام بن جاتا ہے اور اس کے لیے شرف کا باعث بن جاتا ہے جس کی ایک مثال میں امام بخاری رحمہ اللہ سے دیتا ہوں ان کے شیخ اسحاق حاق میں کی مجلس تھی اور سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے تو شیخ نے کہا کہ کاش تم نے کوئی میرا شاگرد اٹھے اور ایک کتاب لکھے جو صرف صحیح حدیث پر مشتمل ہو صرف صحیح حدیث پر یعنی فن حفظ فحیل صرف صحیح عادیز پر مشتمل کتاب لکھی یہ بات انہوں نے کہہ دی اپنے شاگردوں سے امام بخاری کہ کے باقاعدہ فی بھی میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ کام میں کروں گا اللہ نے توفیق دے دی تحریض و ترغیب ان کے شیخ کے ساخ میں کی تھی زبان سے کلمہ خیب نکلا اللہ نے کیسا قبول کر لیا صحیح بخاری تیار ہو گئی اور لاکھوں کروڑوں محدثین نے وہ سی بخاری پڑھی آج تک موجود ہے اور صحت کا میزان ہے وہ تو اس کی اساس میں ان کے شیخ کا کلمہ موجود ہے ان کے شیخ کی بات موجود ہے تو کلمہ خیر ایک مندر کو کہاں سے کہاں لے گیا اب وہ سارا جو عجر امام بخاری کو مل رہا ہے وہ ان کے شیخ کو بھی مل رہا ہے کیونکہ عبدالعد الخیر کا فائدے ہی جو بندہ خیر کی رہنمائی کرے وہ اس خیر کو انجام دینے والے کی طرح ہے ایک بندے نے مشورہ دیا آپ نے قبول کر لیا تو جو اجر آپ کو ملے گا قبول کرنے پر وہ اجر مشورہ دینے والے کو بھی ملے گا تو اشر اچھی بات کی جائے اچھی بات کا یہ فائدہ ہے اس کی مثال آپ نے سن لی اور وہ ان عدل یا تک من ماں اللہ اور بعض اوقات ایک بندہ اپنی زبان سے ایک بول بولتا ہے اور وہ اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے لا القیلہ بالا اور اس کو اس پر توجہ نہیں ہوتی یہ اس کی پرواہ نہیں ہوتی لیکن یہ بھی بحافی جہنم اس ایک کلمے کی بنا پر جہنم میں گرتا جاتا ہے گرتا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک حدیث میں سب این خریفہ ستر سال کی دوری کے بقدر ستر سال ایک بندہ سفر کرے تیز رفتاری سے کتنا فاصلہ وہ طے کرے گا تو یہ بندہ ستر سال کی مسافت کے بقدر جہنم میں گر جاتا ہے صرف ایک بول کی بنا پر بلکہ بعض حدیث میں ایک بندہ نیک عمل کرتے کرتے جنت کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے کہ ایک عمل کرے اور جنت میں داخل ہو جائے مگر وہاں پہنچ کر ایک گناہ ایسا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور جہنم میں ستر سال نیچے پھینک دیتا ہے امام بخاری کا بعد حفظ اللسان زبان کی حفاظت کرنا بڑا ہی قابل غور اور قابل توجہ ہے جب بھی انسان بولنا چاہے تو اپنے سامنے اس کو رکھے اپنے سامنے ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھے تاکہ اس کی زبان سے جب بھی بات نکلے حق اور خیر کی بات نکلے ورنہ وہ اپنے آپ کو خاموش رکھے تاکہ ایک کلمہ اس کے لیے الجھن کا باعث نہ بن جائے اور اس کے لیے جہنم میں ستر سال کی دوری کا بقدر گرنے کا باعث نہ بن جائے واللہ اللہ تعالیٰ المستان اور آخر میں ہم دعا گو ہیں یہ وہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے امت مسلمہ اس کی لپیٹ میں ہیں بلاد اسلامیہ میں یہ ایک یوزار قائم کیے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے ہمارے بہت سے بھائی اور دوست ہماری بہنیں جو پردیس میں ہیں اپنے وطن سے دور اپنے اہل عیال سے دور بھائی بہنوں سے دور یقیناً پریشان ہیں اور ان کی پریشانی کا ہمیں ادراک اور احساس ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے جو اٹلی میں برطانیہ میں امریکہ میں سعودی عرب عربیہ کویت میں اور ابو ابوظہبی دبئی وغیرہ میں بہت سے دوست احباب جن سے ایک رابطہ رہتا ہے اور بڑا ایک پریشانی کے عالم میں مدینہ یونیورسٹی میں بہت سے طلبہ اور ہمارے شاگرد انتہائی پریشان اللہ رب العزت ان سب کی حفاظت فرمائے اللہ عالمین یقیناً یہ وبائیں ہمارے گناہوں کی بنا پر ازرتی ہیں یا اللہ ہم کو توبہ اور عنابت کی توفیق دے دے تاکہ تجھے ہم پر رحم آ جائے اور تو اس وبا کو اٹھا لے العالمین ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ لے یا اللہ اس وبا کو اٹھانے کا فیصلہ فرما لے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما جو ہمارے دوست احباب جہاں بھی موجود ہیں اور بالخصوص جو پردیس میں پردیس کاٹ رہے ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما اور ان سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹا دے اور اپنے وطنوں میں لوٹا دے تاکہ وہ اہل و عیال کی طرف لاؤٹائیں اللہ رب العزت حفاظت بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس آزمائش میں سرخرو فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو رحمت اور تمخیز کا ذریعہ بنا دے اور ہم سب کو عافیت فرما دے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دے ہر مقروع سے ہم کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اپنی آفیت اور رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما لے اللہ عمین اللہ رحمت کا ارجو فلا نفسی طور فائن تیری رحمت کے سہارے کی امید ہے یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہ کر دینا ہمیشہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھنا اللہ تعالی حفاظت فرمائے ربنا تقبل ربانہ تقبر المنہ ان نقان تمیر مطوبہ انت طب الرحیم گیا ارحم الراحمی و صلی اللہ حضرت نبی